اب سات سال گزر گئے اس کے بعد قحت سالی کے سال شروع ہوئے مصر میں قہد سالی ہوئی اور اس کا اثر مصر کے علاوہ دور دور علاقوں میں پھیلا یہاں تک کہ شام تک قہد سالی کے آثار پہنچ گئے اب لوگ دور دراز سے غلہ لینے کے لیے آنے لگے حضرت یعقوب علیہ سلاۃ والسلام نے بھی اپنے دس بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر کے بادشاہ کے پاس بھیجا تو یوسفا یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے فد پس وہ حاضر ہوئے علیہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا آپ بادشاہ وقت تھے اگر انتقام کی آگ ہوتی ان بھائیوں پر الزام لگا دیتے اور جیل میں بند کر دیتے ہمیشہ جیل میں سڑتے رہتے لیکن نہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے آپ محسن تھے آپ ایسے انتقام لینے والی نادانیاں کرنے والے نہیں تھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ان سے ف آر فہم پر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا لہو من کی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا غور کریں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا ہوگا تو کیا وہ سارا ماضی آپ کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ کیسا کیسا انہوں نے میرے خلاف ظلم کیا لیکن صبر اسے کہتے ہیں کہ بندہ پھر افو درگزر سے کام بھی لے اور انتقام کی بات وہ نہ سوچے وہ اور جب جہم بھی ان کے لیے غلہ آپ نے تیار کر لیا اور ہر ایک کو ایک اونٹ کا غلہ دے دیا تو یہ بادشاہ وقت کا کرم یہ تھا کہ حضرت یوسف عالان بینا واری سلاۃ وسلام بڑی محبت کے ساتھ ان سے پیش آئے آپ نے ان سے گفتگو بھی کی حالانکہ بادشاہ کسی عام آدمی سے گفتگو کرے یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے تو آ بادشاہ وقت تھے آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا حال احوال پوچھے گفتگو کی وہ بڑے خوش ہو کر سارا واقعہ سنانے لگی کہ ہمارے والد صاحب ہیں وہ نابینا ہو گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام رفرم نابینا کیسے ہو گئے تو انہوں نے جھوٹ بولا کہنے لگے اصل میں ہم ہیں بارہ بھائی ایک ہمارا بھائی تھا یوسف اسے بھیڑیا کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام دل میں ہنسنے لگے کہ میرے سامنے بھی تم جھوٹ بولتے ہو پھر کہنے لگے کہ ایک ہے یوسف کا بھائی بنیامین موسا کا بھائی ہے جب سے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اس کے بعد سے والد گرامی بنیامین کو نکلنے نہیں دیتے بات ہم نے فرماچا تم اب آئندہ آؤ میرے پاس تو اپنے والد گرامی کی خدمت سے اپنے بھائی کو لے کر آنا اب ان کی یہ مجال تو نہ تھی کہ وہ کہیں بادشاہ سلامت آپ کی یہ ضد کیوں ہے کہ بھائی آئے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے بادشاہ جو چاہیں حکم دے دیں اللہ تارونا انی افل کئی کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ایک ایک آدمی کے بدلے پورا پورا اوٹ غلہ دیتا ہوں وہ آنا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نواز ہوں فلمتا تو نہیں بھی پس اگر تم بنیامین کو لے کر میرے پاس نہ آئے فلا کئی نے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے میں تم میں سے کسی کو بھی آئندہ غلہ نہیں دوں گا ولا تقربون اور آئندہ تم میرے قریب بھی متانا وہ کہنے لگے یہ تو بہت مشکل کام ہے و بولے سن رو آئن ہو اباہو ہم اپنے والد سے بنیامین کے بارے میں ارز کریں گے وہ ان شک ضرور ہم یہ کام ضرور کریں گے حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے ان کے سامان میں ان کی رقم کو دوبارہ لوٹا دیا یعنی جو رقم وہ غلے کے ایوز انہوں نے دی تھی حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے غلام سے فرمایا کہ وہ رقم ان کے سامان میں چھپا دی جائے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لِفِتْ يَانِهِ اپنے غلاموں سے اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ان کی پونجی ان کی رقم ان کے سامان میں رکھ دی جائے لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا تاکہ وہ اس پونجی کو پہچانے اور ہمارے کرم کو اور ہماری مہربانی کو سمجھیں اِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ اَهْلِهِمْ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں تو یہ پونجی جو ہے لہم یرجیون انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کرے تاکہ یہ واپس لوٹیں ایک تو یہ کہ اس کرم نوازی پر وہ خوش ہوں گے دوسرا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا کہ بادشاہ کوئی ظالم نہیں ہے اور تیسرا یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ یہ خیال کریں غلطی ہو گئی ہوگی تو وہ رقم واپس دینے کے لیے آئیں حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی شاید اس وجہ سے کبھی آئے ہی نہیں اب چاہتے تھے یہ واپس آئیں فلم رجاو الا ابھی پھر جب اپنے والد کے پاس یہ لوگ لوٹے آلو بولے یا ابانا اے ہمارے والد منیا منل کئی یہ غلہ تو ہم لے کر آ گئے لیکن یہ غلہ جب ختم ہو جائے گا تو اب ہم سے غلے کو روک دیا گیا ہے حضرت یعقو علیہ السلام نے فرمایا کیوں کا بادشاہ نے کہا ہے ساری دنیا کو غلہ دیں گے مگر تمہیں نہیں دیں گے جب تک کہ تم اپنے گیارہویں بھائی کو لے کر میرے پاس نہیں آو گے فر معنا اخانا بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے نقتل تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں وہ اننا لہو لاف اور بے شک ہم ضرور بنیامین امین کی حفاظت کرنے والے ہیں قالا آپ نے فرمایا ہل امن کم علیہ اللہ کما امن تم من قبل کیا میں بن امین کے بارے میں تم پر اسی طرح بھروسہ کروں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں میں نے تم پر اعتماد کیا ف اللہ خیرون حاف اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے یہ وہ آیت ہے فلاح خیر حافظ جو اس کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی فرما دے گا ف اللہ خیرون حاف پڑھ لیجئے فیرن ارحم الراحمین اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ کو میں نہیں بھیجوں گا لما فتح متا اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا و جدو بدو آتا ردت ایم انہوں نے دیکھا کہ وہ رقم ان کی طرف دوبارہ لوٹا دی گئی ہے وہ رقم سامان میں موجود ہے بولے یا ما نام اے ہمارے والد اب ہمیں اور کیا چاہیے بادشاہ اس قدر کریم ہے کہ غلہ بھی دیا اور رقم بھی واپس کر دی ہاں دہی یہ ہماری رقم ہے ردت ال جو ہماری طرف لوٹا دی گئی وہ نمیر و اہلنا آپ ہمیں بھیجئے بنیامین کو ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئے یعنی یہ باتیں کرتے کرتے ایک مہینہ گزر گیا اور جو وہ غلہ لائے تھے وہ غلہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا وہ نا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے وہ نزداد داد کیل اور ہم ایک اونٹ کا غلہ اور زیادہ لے کر آئیں گے کہ دس کے بجائے ہمیں گیارہ اونٹ ملیں گے رالی کا کئی لئی یسید اور یہ غلہ لانا آسان ہے بادشاہ بڑا کریم ہے اولا آپ نے فرمایا لن اور سلہ محکم میں ہر بنی امین کو تمہ ساتھ نہیں بھیجوں گا تو نہیں مئو سے قم مین جب تک تم مجھ سے وعدہ نہ کرو گے اور اللہ کی کسمیں نہ کھاؤ گے اس وقت تک میں تمہارے ساتھ بنی امین کو نہیں بھیجوں گا تم یہ قسم کھاؤ لتا تن ننی بھی ضرور ب ضرور تم بنی امین کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے اللہ آئی یوح تو مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے تو مجبور ہو جاؤ تو وہ اور بات ہے لیکن تمہاری طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی فلم ماپس جب آ تو ماں پکا وعدہ کر چکے پکی قسمیں کھا چکے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کو ما نقول وکیل جو باتیں ہم کہتے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے وہ وکیل ہے وہ کارساز ہے اب آپ نے فرمایا اے میرے بیٹوں تمہاری تعداد گیارہ ہے اور یہ بڑے جوان تندرست تھے اور بڑے لمبے چوڑے تھے فرمایا ایک ساتھ تم محل میں داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا سسرین فرماتے ہیں آپ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ نظریں بد نہ لگ جائے وقال آپ نے فرمایا یا بنی یا اے میرے بیٹوں لاتد من مابیوں واحد ایک دروازے سے داخل نہ ہونا ود من ابواب وا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ تو اسباب ہیں یہ تو ہماری کوشش ہے مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وما اگنی انکم من اللہگ من شعید میں اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی تم سے دور نہیں کر سکتا مراد یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے انکم اللہ فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ تعالی ہے اللہ ہی کل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا اسباب اختیار کرنا حفاظت کرنا نظر بد سے یا جادو سے بچنے کے اوراد وظاہد پڑھنا یا دیگر انسان جو بھی اپنے حفاظت کے لیے کوششیں کرتا ہے چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو وہ سارے اسباب اختیار ضرور کرے مگر انسان کی نگاہ ہر وقت رب العالمین کی رحمت پر رہے اور اسی پر اس کا بھروسہ ہو کہ وہ کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گا وَعَلَيْهِ فل یا تو متوکل اسی پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے ابو ہم جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا ویسے ہی وہ داخل ہوئے ماں کان یوگنی من شعین مِّن <شَيْن> تو یہ داخل ہونا اللہ کی تقدیر سے انہیں کچھ نہ بچا سکا مطلب وہ ہوا جو اللہ نے مقرر فرمایا تھا اللہ حا جتن پی نفسی اگر یاقوب قدوح مگر یعقوب علیہ سلاۃ والسلام۔ نے اپنے جی میں ایک خواہش کی وہ آپ نے خواہش پوری فرما لی اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان اگر کوشش نہ کرے اور نقصان ہو جائے تو وہ نادانی ہے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر جو ہو جائے وہ اس کا نصیب ہے وہ اس کی تقدیر ہے جہاں پر ہم نظر بد کی بات ہم نے سنی تو نظر بد واقعی لگ جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے نظر بد اگر محسوس ہو کے لگ گئی ہے تو انتیس میں پارے کی دوسری صورت ہے سورے ملک کے بعد ایک صورت ہے سور قلم نون والقلم قلم اس سورے مبارکہ کی آخری دو آیتیں انتیس میں پارا چوتھا رکو سور قلم سور قلم کی آخری دو آیتیں یہ سات مرتبہ پڑی جائیں اول آخر گیارہ مرتبہ درو دی پاک پڑے جائیں اور جس کو یہ وسوسہ ہو وہم ہو کہ مجھے نظر لگ گئی ہے یا اس کی اولاد کو نظر ہے اس پر دم کر دیں باقی جہاں تک اپنے کاروبار پر یا فیکٹری پر یا دکان کا معاملہ ہے تو اسے تصور میں لا کر بھی دم کر سکتے ہیں ان شاء اللہ اگر نظر بد ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گی <تصفح> یہاں پر یہ عرض کر دوں ابھی آپ نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گیارہ بھائی ایک ساتھ مت جانا الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے کسی کی نظر بد کی عادت ہوگی تو اس کی نگاہ تعجب سے دیکھے گی بے خیالی میں بھی نظر بد پڑ سکتی ہے اس کے تحت مبصرین فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا بلا وجہ اظہار کرنا درست نہیں ہے یہ آج جو ہماری عادت ہے کہ اگر دولت ہے تو کاریں بنگلے نام و نمود نمائش یہ بلا وجہ کرنا درست نہیں ہے ایک تو نمائش کسی طور پر درست نہیں ہے دوسرے یہ کہ فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو ہو سکے تو اس طرح اظہار نہ کیا جائے کہ کسی کی نظر بد لگ جائے کیونکہ نظر بد جب لگتی ہے تو ضروری نہیں کہ کوئی ڈالے تبھی لگتی ہے وسا اوقات کوئی بہت اچھا سمجھ کے دیکھتا ہے اسے حیرت ہوتی ہے اور وہ ماں شاہ اللہ قوت اللہ باللہ پڑھنا بھول جاتا ہے اور اس کی نظر لگ جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں ہماری ذرا ایک فطرت ہے کہ ہم نام بڑا کرنا چاہتے ہیں اس لیے اپنی نعمتوں کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں اور اکثر اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے وہ ان نہ لگو علما علم نہ <عَلَّمْنَاهُ> ہو اور بے شک حضرت یعقوب علیہ السلام ضرور علم والے تھے اس علم کی برکتوں سے مالا مال تھے جو ہم نے انہیں سکھایا پتہ چلا کہ نظریں بد بچ سے بچنے کا جو آپ نے طریقہ بتایا وہ اللہ نے سکھایا آپ کو اور یہ طریقہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اکثر ناسی اور اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں اور وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے یہ واقعہ اس میں کئی حکمتیں ہیں نبی علیہ السلام کا یہ کرنا اور پھر بھی وہ ہو جانا جو اللہ چاہے اس میں کافی حکمتیں ہیں ولا اکثر اکس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس پر علماء نے تفصیل میں بڑا تفصیل سے کلام فرمایا کہ کبھی کبھی نبیوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں مثلا ابو جہل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ نے بار بار اسلام کی دعوت دی نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر گزارتے ہیں آئیڈیل ان کی زندگی ایک مثال ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثال قائم فرمائی کہ کوئی شخص کہ بارے میں اگر یہ ذہن بھی ہو کہ شاید یہ ہماری بات نہیں مانے گا پھر بھی جھجک کے بغیر اسلام کی دعوت قرآن کی دعوت ضرور دیں اور بار بار دیں اس میں نصیحت ہے اور پھر وہ مانے یا نہ مانے دعوت دینے والے کو ثواب تو ضرور ملتا ہے